الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مِمَّا جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراس السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح بقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلم وعد الله الحسنى والله بما تعملون بصير والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين یہ بات کئی مرتبہ آس کی جا چکی ہے کہ سورہ حدید کا پہلا حصہ چھ آیات پر مشتمل ہے جو اللہ تعالی کی ذات و صفات کی بحث پر مشتمل ہے اور یہ بحث قرآن مجید میں اس مقام پر جامعیت کبرہ کی بھی حامل ہے اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر جو مباحث اس سے متعلق ہیں ان سب کا احاطہ کرتی ہے دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے جس میں حد درجے فصاحت و بلاغت بلکہ خطیبانہ انداز میں اور اس کے ساتھ ساتھ غایت درجے جامعیت اور ترتیب اور توازن کے ساتھ دین کے جو تقاضے ہیں یا اللہ کا جو مطالبہ ہے بندہ مومن سے ایک آیت میں نہایت جامعیت کے ساتھ دو الفاظ کے حوالے سے ان مطالبات کو بیان کر دیا گیا ہے پھر دو دو آیات پر مشتمل پھر یہ دو حصے ہوئے ان میں سے ایک ایک چیز پر ایک ایک آیت میں کچھ ملامت کے انداز میں کچھ جھنجوڑنے کا انداز ہے اور اس کے بعد ترغیب اور تشویق کا انداز ہے ہم ترجمہ بھی ان پانچ آیات کا گزشتہ رشست میں کر چکے ہیں اور پہلی آیت پر ہماری گفتگو بھی تقریباً مکمل ہو گئی تھی لیکن آج پھر ترجمہ دوبارہ کر لیجئے آمنو باللہ و ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر وہ انفقو مما جالکم مستقلفی نفی اور کھپا دو اور خرچ کر دو ان سب چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی فل نظین عامنو انکم تو جو بھی تم میں سے اس ایمان اور انفاق کا حق ادا کر دیں گے لہم اجم کبیر ان کے لیے ادر ہے بہت بڑا ومان اکم لاتو مین <بِاللَّه> اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر ور رسول و روک کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں لے تم کہ تم ایمان پختہ رکھو اپنے رب پر بقد اخذ امی ساقت اور وہ تم سے عہد اور قول و قرار دے چکا ہے ان کنتم تم مومنین اگر تم مومن ہو یا اگر تم تسلیم کرو ہوا آبد ہی آیا تمینات وہی تو ہے جو اتار رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات تم تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بھائی اللہ بکم لوف ال اور یقیناً اللہ تو تمہارے حق میں بہت ہی مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے وہ مالک ملہ تم سے خوفی اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں بلی اللہ می راسد حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت بال آخر اللہ ہی کے لیے رہ جانے والی ہے داعش کبھی من کو منن من قبل فت سے برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا فتح سے قبل اور تیتال میں حصہ لیا جنگ کی اولائک اعظم آزم من درج انفقوا من بعد میں وہ بہت بلند ہیں رتبے میں وہ بہت بڑھ کر ہے اجر میں درجے میں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور جنگ کی کل لمباد اللہ حسنا اور سبھی سے اللہ کا وعدہ ہے بہت ہی عمدہ وہ اللہ بما کا ملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے منگل اللہ قرض حسنا کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے فیوزائے فہ تو وہ اس کے لیے اسے دگنا کرتا رہے وہ لہو اجر اور اس پر مستضاد اسے بہت باعزت اجر بھی ملی ان میں سے جہاں تک پہلی آج کا تعلق ہے جو چند باتیں بیان ہو چکی ہیں انہیں صرف ذہن میں تازہ کر لیجیے عامنوں کا حکم کسے دیا جا رہا ہے ظاہر اس میں غیر مسلم کافر یہودی نسارا سب شریک ہو سکتے ہیں لیکن سیاق و سباق جو ہے معین کر رہا ہے کہ یہاں ان مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جن کی حرارت ایمانی میں کمی ہے ضعیف مسلمان کمزور مسلمان ضعیف الایمان مسلمان آمن الب ورسول ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر تو انفقو اور خرچ کر دو اور کھپا دو آگے چل کر بات واضح ہو گئی کہ انفقو سے مراد انفقو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور دوسرے یہ کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے وہ پہلی چھ آیات میں معذن ہو چکا اللہ کی حکومت زمین پر قائم کرنے کے لیے ملک استباطے وہی جو العزیز اور الحکیم اس کی حکومت جس کے خلاف بغاوت ہے روئے ارضی میں اس بغاوت کو فروغ کر کے اس کی حکومت کو قائم کرنا اس کے لیے مال کھپاؤ اور بات آگے چل کر یہ بھی واضح ہو گئی صرف مال کا کھپانا نہیں جان کا کھپانا نہیں اس لیے کہ مم ماں جان کو جس جس چیز میں تمہیں خلافت عطا کی انسان کے پاس سب سے پہلا ایسٹ اس کا اپنا جسم ہے اس کی توانائیاں ہیں اس کی صلاحیتیں ہیں اس کی استعدادات ہیں اس کے یہ آزاد و جوارے ہیں پھر اضافی طور پر جو کچھ اللہ دیتا ہے مال و مناد ہے اولاد ہے جن چیزوں کو بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے در حقیقت اس کی نہ ملکیت ہے نہ وہ ان کا مالک ہے بلکہ اللہ نے ان میں اسے خلافت عطا کی جن جن چیزوں میں تمہیں خلافت عطا ہوئی ہے چاہے وہ تمہارے جسم و جان اور اس کی صلاحیتیں ہیں تمہاری یہ مہلت عمر ہے تمہارا مال و منال ہے تمہاری اولاد ہے ان سب کو کھپاؤ اور لگاؤ اور صرف کر دو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو برپا کرنے کے لیے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ مم ماں مم اگرچہ تبریزیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کس درجے میں مطلوب ہے ایک کروڑ پتی چند ٹکے کسی کو دے کر سمجھے کہ حاتم تائی کی قبر کو لاٹ مار دی ہے تو یہ اس کا اپنا ایگزوم ہو سکتا ہے اللہ کو جو کچھ درکار ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے جسم و جان کے تعلق کو اور دنیاوی ضروریات جو ہے ان کو پورا کرنے کے بعد جو بھی کچھ تمہارے پاس اس سے بڑھ کر اور زائد ہے اور فاضل ہے اسے کھپا دو اس کام یا سلون کا ماضا ینفقون سے کوٹ لا یہ پوچھتے ہیں کتنا کچھ خرچ کریں کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے داعج ہے گویا کہ اصل شے جو ممنوع ہے وہ جمع کرنا ہے جہاں تک خرچ کرنے کا معاملہ ہے اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائنز جو ہیں نہیں کھینچی جا سکتی یہ انسان کے ججمنٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے یا اس کی ججمنٹ ہے یا اس کا جذبہ ہے جتنا جذبہ بڑھے گا اپنے معیار زندگی کو اور کم کرے گا جہاں تک کہ وہ اختیاری فقر کے اس درجے کو پہنچ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فقراء صحابہ کا تھا تمام صحابہ کا نہیں تھا صحابہ میں ایک جماعت ہے جنہیں ہم کہتے ہیں فقرائے صحابہ یا پھر وہ درجہ کہ جو پھر امت میں صوفیاء کرام نے جس کو اختیار کیا عمل ہے. اختیاری فقر ہے لیکن یہ کہ اس میں جبر نہیں ہوتا <تصفح> یہ انسان کی اپنی ججمنٹ اور اپنا جذبہ ہے ان کی بنیاد پر لیکن جمع کرنا در حقیقت یہ ہے جس کی مذمت ہو رہی ہے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں صرف کر دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے قانونی سطح پر اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں ایک حد سے زائد ہو جائے گا آپ سے جبرن زکاط لے لی جائے گی اس سے زیادہ قانون جو ہے ہنگامی حالات میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر محض زکوات سے بھی جو معاشرے کے اندر محتاج اور فقراء ہیں ان کی ضروریات کی کفالت نہیں کی جا سکتی تو مزید بھی جبرن لیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہنگامی صورت ہے عام حالات میں نہیں البتہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے اپنے پاس رکھا نہ جائے اللہ جما معلوم پھر میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ کس درجے میں یہاں ڈائلوٹ کی گئی ہے ہماری حیثیت ایک تو ہم مستخلف نہیں ہے مستخلف ہے یہ مفول ہے ہم نے خود یہ خلافت حاصل نہیں کی یہ خلافت بھی ہمیں اللہ نے دی اول تو یہ کہ ملکیت یا مالکیت نہیں ہے بلکہ خلافت ہے نمبر دو خلافت بھی ہم نے خود حاصل نہیں کی یہ بھی عطا کردہ ہے اور نمبر تین جانا کم یہ بھی ہے اس کے اندر بگیز اضافہ کیا گیا ہے اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے خلافت دیا گیا یہ گویا کہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا یہ ہے تمہاری اصل حیثیت اپنی اصل حقیقت کو پہچانو ہو فل لذین کم اب جب یہ دو تقاضے سامنے آ گئے تو جو بھی تم میں سے ان دونوں تقاضوں کو پورا کر دیں لہم اجرن کبیر یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں اجر کے ساتھ کبیر کی صفت آئی ہے آگے چل کر جس پر کہ یہ دوسرے حصے کی آیات ختم ہو رہی ہیں گیارہویں آیت اجر کریم یہ اجر کی دو صفات ہیں دو ڈائمینشنس ایک میں اس کا کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے بہت بڑا اجر اور ایک ہے کریم بڑا بڑا عزت اجر یعنی یہ کہ جب دیا جائے گا اجر تو اس میں عزت افزائی کا پہلو بھی ہوگا ورنہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ خیر من الریا خیرومنسلہ لینے والا کچھ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میری حیثیت کچھ کم ہوئی ہے گری ہے لیکن نہیں اللہ کا اجر جب اللہ کی طرف سے ملے گا تو اس میں تو اکرام ہوگا اعزاز ہوگا وہ اجل کبیر بھی ہوگا اور وہ اجل کریم بھی ہوگا یہاں میں آپ کو شیخ شہزادی کے دو اشار سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مستخلف جس میں تمہیں بنایا اللہ نے بنایا اگر یہ سب کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے اور کوئی بہت بڑی بلندی تک تم پہنچ گئے ہو بلکہ اس پر بھی اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تم اس کی توفیق دی اردو کا شیر جو ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تم سب کچھ بھی دے دو یہ تمہارا اپنا تھا نہیں دیا ہوا اسی کا تھا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تم نے کیا تیر مارا اسی کی دی ہوئی شیر اسی کو لوٹا دی اسی کا دیا ہوا مال اسی کے قدموں میں ڈال دیا شیر شادی کے دواشار بہت ہی خوبصورت ہیں شکر خدائے کل کے موفق صدی خیر توفیق سے یہ اس میں مقبول ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم خیر کے لیے تمہیں توفیق ملی ہے موفق ہو تم توفیق بھی اسی کی بھی ہوئی ہے شکر خدا کل کے موفق صدی بخیر خیر نام و فضل خود نہ معطل بداشت اللہ نے تمہیں اپنے انعام اور فضل سے محروم نہیں کیا معطل نہیں کیا منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت چلا کروں کہ بخدمت میں داشت کر اپنا احسان نہ دھرو اللہ کے اوپر کہ تم اپنا احسان نہ دھرو سلطان پر بادشاہ پر کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا وف عادہ کیا انفکو مما جا لکم مستقلفی رفیح فل لذینہ منو من کم ون لہم کا جرم اب چلیے ممالک لاتو نونا بلّا <بِاللَّه> کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہیں ایمان پختہ کیوں نہیں رکھ رہا یہ اللہ پر اب نوٹ کیجیے گا یہ ایمان کون سا درکار ہے اس کے لیے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ ایک آیت جو ہے آیت نمبر سات اس کو یوں سمجھیے کہ اس میں جیسے پرکار کے دونوں بازو جو ہے اگر جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہاں ایمان انفاق دو الفاف جڑ کر ایک آیت میں آ اب دو دو آیتوں میں انہیں کھولا گیا ہے دو آیتیں ایمان پر دو آیتیں انفاق پر یہی پرکار مزید کھلتی ہے مصبح کے سلسلے کی جو آخری سورت ہے سورت تغابن وہاں یہی مضمون دس آیات میں ہے آیا اس لیے کہ آیت نمبر آٹھ سے وہاں وہی دعوت ایمان شروع ہوئی آ جہاں ایک آیت میں دعوت ایمان ہے وہاں تین آیات میں دعوت ایمان ہے اس کے بعد وہ ایمان کون سا درکار ہے وہ ایمان جو ہے اس کی وضاحت پانچ آیتوں میں وہاں کی گئی پہلی بات یہ کہ اس میں تسلیم و رضا کی کیفیت ہے ماں بمن مصیبت اللہ بیس نلہ وم بلا ہے یا بغوا ہو بالکل نشا اب میں ان آیات کا نہ ترجمہ کروں گا نہ وضاحت کروں گا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ ہمارے منتخب نصاب کے دروس ہیں جن پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے تسلیم و رضا والا ایمان ہو دوسرا پہلو اس ایمان کا کیا ہے اطاط واطی اللہ رسول پین طل تم پین نما رسول المدین اگر اتات کاملہ نہیں تو ایمان کہاں ہے اللہ کو مانتے اور اطاعت نہیں کرتے یہ جی مانی دارت رسول کو مانتے ہو ان کا ان حکم نہیں مانتے ان کا اتباع نہیں کرتے یہ جی مانی دارت تیسری بات تو صرف اسی پر اللہ, اللہ, اللہ فل وٹمو چوتھی بات دنیا میں جن سے بھی فطری تبری اور جبلی محبتیں ہیں یوں محسوس کرو کہ ان محبتوں میں تمہارے لیے دشمنی مزمر ہے پوٹینشل اینیمیز ہیں یہ یادینا دیکم واؤ کم آدم و الکم فاظر یہی محبتیں ہیں جو اڑنگا لگاتی ہیں یہی محبتیں ہیں جن کی وجہ سے اون وہ انسان گرتا ہے یہی محبتیں ہیں جو اگر حد سے تجاوز کر جائے تو انسان حرام میں منہ مارتا ہے اللہ کے حقوق کو بھول جاتا ہے ساری توانائیاں کھپا دیتا ہے آل اور اولاد کے لیے اور اللہ کے لیے تو اس کے پاس باقی کچھ ہے ہی نہیں کیا خرچ کرے گا کیا کھپائے گا ساری پونجی وقت کی ساری پونجی صلاحیتوں کی ساری پونجی اپنی قوت کار کی وہ تو صرف ہو رہی ہے صرف دنیا بنانے اور اہل و عیال کے لیے بہتر سے بہتر جو بھی سہولتیں ہیں وہ حاصل کرنے کی ان نمن ازواج کم اولادم ادوم فاتو یہ پوٹینشل اینیملس ہیں اور آخری آیت میں پھر دوبارہ کہا ان نما امواظ حکم یہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے پانچ آیتوں میں اس ایمان حقیقی کے سبرات یہاں پڑھ چکے تفصیل سے پھر ایک آیت میں دوبارہ ان کو بھی سمویا اور پھر ان آ گیا وہ جو پرکار کھلی ہے سب پرکار کا دوسرا ان کیا ہے فتق اللہ مست آتم بسما ان فکو خیر اللہ انکو سے لكم الله شکور حری <حَلیم> یہ گویا کہ اس ساتویں آیت کی پرکار جو یہاں بند تھی ایمان انفاق یہاں آگے کی چار آیتوں میں ذرا کھلی اور اس کے بعد مفصل اس کو دیکھنا ہے تو سورت اغاب کی وہ دس آیاتیں اندر رکھیے اب آگے چلیے وہ مال رکھوں گا تو مینونا کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر کیوں نہیں یہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے کیوں نہیں اس پر تمہارا دل ٹھکتا اب اس کے بعد یہاں جو انداز ہے زجر کا یا ملامت کا اب آپ دیکھیے تین باتیں دہرائی گئی رسول و دڑو کم لیتو میرو دب دیتوں اس سے بڑی بدنسیبی کیا ہوگی کہ بنفس نفیس اللہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ایک طرف یہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے لیکن اگر اس وقت بھی کوئی محروم رہ گیا تو بتائیے کہ اس سے بڑا بدنسیب کون ہو ظاہر بات ہے کہ بدینے کے اندر منافق بھی تھے نا وہ منافق جو محمد الرسول اللہ کی دعوت سے بھی متاثر نہ ہوئے فیضیاب نہ ہوئے بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ بیڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی کتنا ہی آپ جتن کر لیں وہ بیڈ کنڈکٹر سے نہیں ان میں سے پاس کرے گا نہ حرارت گزرے گی نہ برقی رو گجے گی تو بدنسیبی کی انتہا ہے ممالک اللہ تو میں نور رسول ہو یہ وہی انداز ہے جو بعض جگہ پر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آنا بینا اذورے کم ابھی میں تمہارے مابین موجود ہوں اور پھر تمہارا یہ حال نمبر دو اور رسول کس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ تم منو تمہارے اپنے رب پر ایمان کی دعوت کسی غیر پر تو دعوت نہیں ایمان نہیں تمہارا اپنا پالدھار پروردگار تمہارا خالق تمہارا راسک اس پر ایمان کی دعوت ہے اور نمبر تین وقت اخذ ابھی صاحبہ تو بالکل اور وہ تم سے قول و قرار لے چکا عہد ہو چکا لینا دینا ہو چکا ہے یہاں بھی دو مفہوم اس کے لیے جا سکتے ہیں ان دونوں آیتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اگر ہم آیت کے الفاظ ہی پر نگاہ کو جمائیں گے تو اس میں مسلم و غیر مسلم دونوں بھی خطاب کے اندر شمار کیے جا سکتے ہیں آمین ایمان لا اہل ایمان میں سے جو کمزور تھے ایمان میں اور یہ کہ جو بھی ایمان سے بالکل محروم تھے کافر تھے مشرک تھے لیکن یہ کیسے آپ کو سب معین کر رہا ہے کہ یہاں گفتگو مسلمانوں سے ہے غیر مسلموں سے نہیں اسی طرح اس آیت میں بھی لفظی طور پر امکان ہے تو اس معنی میں پھر کیا اس کا مفہوم ہوگا اگر یہاں پر مخاطب جو ہے کوئی غیر مسلم ہے یا وہ شخص جو ابھی ایمان کا اعلان ہی نہیں کر رہا اطراف نہیں کر رہا تو وہاں وہ قد اقد تم سے مراد ہوگا میسا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تم سے وہ مساق لے چکا ہے رب میں تم کالو ان میں نہیں اگر تم اس کی تصدیق کرو یہاں پھر ایمان کا لفظ بھی یہ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہوگا ایمان کے لفظی معنی مانی تصدیق اگر تم تسلیم کرو اپنے فطرہ کی گہرائیوں میں جھانکو تو تمہیں آسار نظر آ جائے گی آج جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک فطرہ یاد آیا بروہی صاحب نے ایک مرتبہ ملاقات میں مجھے یہ کسی فلسفی کا یہ قول سنایا تھا وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے خالق کی طرف سے تعبیر کر رہا ہے یو وڈ ناٹ ہیو سرچ فار می انلیس یو ہیڈ پروزسٹ می ان دی ویری بگننگ انسان میں جو ایک طلب ہے اللہ کی تلاش خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے ہم نے ہائی اسکول کے زمانے میں روزانہ صبح یہ دعا پڑھی تھی اور واقعہ یہ کہ تاریخ انسانی اس کا ثبوت دیتی کیسے کیسے لوگ جنگلوں کے اندر خاک چھانتے پھرے ہیں صحراؤں میں گئے ہیں پہاڑوں پر تپسیاں کس لیے معلومہ فتر انسانی میں کوئی ارج ہے نا کوئی طلب ہے آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانے کی تلاش میں اثر گردہ ہوتے ہیں تو یہ اگر سرگردہ ہوئے تو کوئی بھوک انہیں لگی تھی کوئی طلب تھی کوئی ارج تھی